ضروری امور حج اور عمرہ کے مبارک سفر پر جانے والے حضرات و خواتین درج ذیل باتوں کا بہت خیال رکھیں نمبر ایک حج اور عمرہ حلال مال سے کریں اور ساتھ بھی حلال مال لے کر جائیں نمبر دو نیت درست رکھیں صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا مقصود ہو نمبر تین جاتے اور آتے وقت ریا دکھلاوے اور نام و نمود کے کاموں سے بچیں دعوتیں اور جلسے کرنے کی بجائے جہاد میں مال دے کر جائیں یا غریبوں کو صدقہ کر دیں نمبر چار اپنے قرضے اور حقوق ادا کر کے جائیں اور مالی معاملات لکھ کر کسی امین کو دے کر جائیں نمبر پانچ جانے سے پہلے روزانہ سلاط الحاجت پڑھ کر حج مبرور اور مقبول عمرہ کی دعا کرتے رہیں نمبر چھ سفر وغیرہ کی سہولت کے لیے رشوت نہ دیں نمبر ساتھ خود کو حاجی کہلوانے کے شوق میں اتنی عظیم جگہ کا سفر نہ کریں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سفر کریں نمبر آٹھ حرمین شریفین کے آداب پڑھ لیں یا کسی سے معلوم کر لیں وہ بہت ادب کے مقامات ہیں نمبر نو حج عمرہ اور زیارت روضۂ اطہر اعلیٰ صاحب حصلات وسلام کا طریقہ سیکھ کر جائیں نمبر دس حضرات اکابر کے حج عمرے کے سفر نامے پڑھ لیں اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ نمبر گیارہ رہائش اور کھانے پینے میں کچھ تنگی ہو تو حیادار مہمان کی طرح برداشت کریں جنہوں نے احسان کر کے بلایا ہے وہ جہاں رکھیں جو کھلائیں ان کی مرضی بس ہر حال میں شکر کرتے رہیں نمبر بارہ وہاں رشتہ داروں کو ڈھونڈنے عام ملاقاتیں کرنے اور دوستوں کو تلاش کرنے سے اپنی حفاظت کریں جنہوں نے بلایا ہے ان کی طرف متوجہ رہیں انہی کو ڈھونڈیں اور انہیں کی رضا کے لیے ہر عمل کریں بلا شبہ ایک مثال سے اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بڑی شخصیت آپ کو ملاقات کے لیے بلائے اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر موبائل نکال کے ادھر ادھر گپ شپ کرنے لگیں تو کیسا لگے گا